الحمد للہ نبین سلیم اجمعین آج بھی ان شاء اللہ آپ ہی دیکھ کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتا گیا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک قیامت کی پڑی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی کے متعلق بات کریں گے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول شاسن پر ماتے کہ قیامت سے پہلے اب لوگ کچھ بڑی نشانیاں دیکھیں گے جس کو علامات عصصا کی قدرہ کہتے ہیں اشراف الصاح جس کو کہا جاتا ہے اس میں بتایا گیا کہ کچھ چھوٹی علامتیں ہیں اور اس کے متعلق بات ہو چکی تھی اور پھر بتایا گیا کہ دس تقریباً یہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں دس یا گیارہ تقریباً تین کے متعلق بات ہو چکی ہے اب انشاءاللہ باقی مکمل باقی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ ایک نئی علامت کے متعلق بات کریں گے اور یہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق یاجوج اور ماجوج یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کم نکلیں گے ان لوگوں کی صفات کیا ہے اور کیا کیا کریں گے دنیا میں اور کس طرح ان لوگوں کا خاتمہ ہوگا اور انوں کے بعد زندگی کس طرح ہوگی ان شاء اللہ مکمل انداز سے آج قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کی جائے گی دیکھیے بار بار تاکید کیا جاتا ہے کہ ایسے مسائل کے متعلق بہت سی باتیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں اور بہت سے ضعیف حدیثوں میں بھی ہیں اور بہت سے علماء کا اقوال ہے تو وہ نہیں ذکر کریں گے جو صحیح قرآن اور صحیح سنت جو ثابت ہیں وہی ذکر کریں گے کیونکہ غیبی مسئلہ اور غیبیات قرآن اور سمت کی روشنی سے ہم لوگ یعنی اس کو معلومات حاصل کر سکیں گے اس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا یہ دیکھتے ہیں کہ یہوز و معجوج کیا ہے ہم لوگ حکومت اکثر یاجوز و معجود کے سنتے رہتے ہیں خاص کر انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے یا مجمعہ زیادہ لگ جاتا ہے اور اس میں انچن من زیادہ ہے تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ آجوز و معجوج کے طرح لوگ آئے یا اس طرح عمل کیے تو کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے یہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں کی تعریف یہ ہے کہ یہ انسان کے انسان ہیں حضرت آدم علی والسلام کے اولاد اور نسل سے آدم اور حوا کے نسل سے ہیں اور یہ لوگ کافر لوگ ہیں اور قیامت سے پہلے یہ لوگ نکلیں گے اور اللہ سب خان و ان لوگ کو آزمائش کتوں پر بھیجیں گے یہ مختصر لوگ تعریف ہے آئیے دیکھتے ہیں ان لوگ کو یہ اور ماجوج کیوں کہا گیا اس کے نام کیوں یاجوز اور ماجوز پڑ گئے وہ سب یہ سمجھتے یاجوج اور ماجوز دو آدمی جیسا کہ بچے سوچتے اور ہم لوگ جو بچپن میں یہی سوچتے ہیں لیکن یہ اور موجود دو آدمی نہیں ہے ایک بہت ہی بڑا تقریباً تعداد میں لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کے تعداد میں ہو سکتے ہیں لاکھوں کے تعداد میں کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ شاء اللہ صفات ذکر کریں گے لیکن یہ و ماجوج کے معنی کیا ہے اس میں علماء نے کئی بات کہی کچھ علماء کہتے ہیں عجوج اور ماجوج یہ قبیلے کے نام ہیں دو قبیلے ہیں ان لوگوں کے دو قبیلے ہیں ایک یہ عجوج نام ہے ایک یہ ماجوج نام ہے اور یہ تسمیہ اسم اس کے معنی اسی زمانے میں پتا نہیں کیا معنی ہو سکتا ہے عربی نہیں ہے اسی لیے اس کے معنی نہیں بتا سکتے اور کچھ علماء نام کہتے نہیں بلکہ اس کے معنی اصل یہ عربی لفظ ہے کے کچھ اور نام ہوگا لیکن یہ لقب انوں کو دیا گیا ہے یہ عجوج اور معجوج یہ عجوج عربی میں اج یعنی آگ کو بھڑکانا قرآن کیا آیا ہے بڑکایا گیا اسی لیے آر آر کہا علماء کچھ علماء کہتے آنکھ کو بڑکانے کا کی مسئلہ کیونکہ یہ لوگ ہے کیونکہ فتنہ ہیں اور یہ لوگ فتنہ کو اس طرح بڑھکے بڑھکائیں گے اس لیے ان کو یعنی کہا گیا تو اجا سے, اجاج سے, اجاج سے اجاج جو کڑوے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ لوگ یہ فتنے والے فساد والے تو یہ لقب دیا گیا اور ماجوج کہتے ہیں اصل ماجوج ہے موج سے ہے موج ہم لوگ سمندر میں دیکھتے کہ موج ہوتا ہے لہر ہوتا ہے جب آگے پیچھے استراب ہوتا ہے سمندر کبھی لہر یہاں کبھی پانی یہاں اس کو موج کہا گیا تو موج اصل استراب سے ہے یہ بات جب ہم مچتا ہے جب آگے پیچھے بات ہوتی ہے بے ترتیب ہوتا ہے تو اس کو موج کہتے ہیں تو ماجوج اس لیے کیونکہ وہ لوگ جب نکلیں گے تو دنیا کے نظام بدل جائے گا اور قرآن کے آیت اللہ فرماتے ہیں ان لوگ کے بارے میں حت عیدا کچھ یا جوج وہ اللہ فرماتے وہ ترک نہ باتوں في بات یموج یعنی موج کے طرح وہ لوگ نکلیں گے تو اسی لیے یہ عجوج کے مطلب اجز ہیں یعنی آنکھ کو بھڑکانا اور ماجوج موج سے ہوتا ہے ایک مانے یہ بتایا گیا لیکن یہ اللہ کے اللہ سخان و تعالی کو زیادہ پتہ ہے ایسے مسائل انداز سے علما ذکر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ مانا نکالا جائے لیکن حقیقی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھی ہو سکتا ہے اسی لیے یہ عجوج و ماجوج کہ یہ اصل نام ہے اس کے بعد یہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں ہر مسلمان پر وہ ہیں کہ ان لوگ پر ایمان لائے ان لوگ پر ایمان لا کے معنی نہیں کہ ان لوگ دعوت پہ اور ان لوگ کے عقیدے پہ ایمان لائے کہ وہ لوگ آئیں گے دنیا میں ظاہر ہوں گے اور فساد کریں گے اور قیامت کے ایک بڑی نشانیوں میں سے ہوں گے کیوں ایمان لانا چاہیے یعنی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عجوج ماجوج ایک حقیقت ہے تقریبا علماء کی اتفاق ہے. اہل سنت کی اتفاق ہے اگرچہ کچھ علماء نے مخالفت کی ہے لیکن عمومی طور پر سب علماء میں اتفاق ہے کیوں قرآن میں دو جگہ اللہ نے عجوج ماجوز کو ذکر کی ہے ایک سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حد اذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوما لا أكادون يفقهون قولا قالوا يا عبد القرنين إنا أجوج ومأجوج مرسدون في الأرض إن كي قصة أو القرآن هي كي سترعنا نعني ذكر كي إن شاء الله تفسير فيها دعاقا تو سورة كي حفظ ما ذكر فيها دعاقا اور سورة عن بيام إبني الله سبحانه وتعالى سورة عن بيام كرماته حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون تو سيري ثابت اور حديثهم تو اتنا زاد حديثه تو علماء کہتے ہیں وہ تواتر کے رتبا تک پہنچ چکا ہے اور حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں کچھ حدیثیں پہلے بیان کیے گئے اور کچھ حدیثیں انشاءاللہ تفصیلات اور واقعات میں ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا ایک حدیث وہ ذکر کیا گیا ایک حضرت بن عسید الغفاری فرماتے ہیں اس بار ہم لوگ اللہ کے ہم لوگ بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول آئے کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ جان لوگ کی نہیں ہوگی اللہ یہ جب پہلے دس نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر اللہ کے رسول نے دس ذکر کی ہے اس میں سے یہ عجوج و معجوز کو بھی ذکر کی ہے اسی لیے حدیثوں میں موجود ہیں اور اس کا ذکر آیا ہے ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں دس بیس یا 20 بیس حدیث سے بھی زیادہ ہے اسی لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہوج اور ماجوج پر عقیدہ رکھے وہ لوگ آئیں گے اور اس طرح پسرات کریں گے جس طرح حدیث اللہ کے رسول اسلم نے ذکر کی ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ان لوگ کی صفات کیا ہے بہت سے لوگ اور بہت سی کتابوں میں آپ کچھ صفات پڑھو گے تو ہنسنے انسان ہنسنا یعنی ہنسنا ہنستے لگتا ہے کیونکہ ایسی کچھ صفات ذکر کیا جاتا ہے جو تصور نہیں کیا جاتا کہ کی انسانوں میں اور ضعیف حدیثوں پر استدلال کرتے ہیں یا اسرائیلیات پر یعنی پر اسرائیل کے جو اخبارات ہیں اس پر استدلال کرتے ہیں نہیں ہم لوگ صرف قرآن و سنت سے بات کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ان لوگ کی صفات کیا ہے ان کی کیفیت کیا ان کی یعنی, ان کی آ... یعنی اللہ صلاح کے کی صفات کیا رکھی ہے سب سے پہلے یہ خیال رکھا ہے کہ وہ انسان ہے کیا ہے انسان کس طرح ہم لوگ کی انسان حضرت آدم کے اولاد میں سے اور حضرت ہوا کے اولاد میں سے کیوں حضرت آدم اور ہوا کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ کچھ رونما ذکر کرتے ہیں اور یہ تو بالکل بات غلط ہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے اولاد میں سے ہیں لیکن ہوا کے اولاد سے نہیں کہتے کہ یہ قصہ ذکر کرتے کہ حضرت آدم ایک بار سو رہے تھے مٹی پہ تو ان کے ہو گئے منی آ سے زمین پہ تو اسی زمین سے وہ بچ پیدا ہو گئے یہ تو عقل بھی نہیں داخل ہوتا کیسے انسان زمین کے ساتھ وہ ہم مستری کرے اور کیسے بھی اس سے اولاد نکلتے ہیں یہ تو عقل غلط ہے اور اللہ سبحانہ کرے اس طرح نہیں بنائی بلکہ حضرت حوا کے اولاد میں سے ہیں اور یہ تقریبا اکثر علما کے کون اور یہی صحیح ہے لیکن حضرت آدم اولاد اور حضرت آدم اور حضرت ہوا کے تو اولاد میں سے لیکن کس نے دیکھیے حضرت آدم کے بعد تقریباً لوگ کئی انبیاء آ چکے ہیں ہزار سال بعد حضرت نوح آئے اور حضرت نوح علیہ السلاق السلام جب نو سو پچاس سال دعوت دی تو کافر لوگ ان کا اکثر لوگ کافر ہوئے تو اللہ سب کو غرق کر دیے سب کو ڈبا دی پانی میں اور سب کو ہلاک کیے حضرت نوح اور ان کے اولاد اور جو مومن لوگ وہی لوگ کشتی پر سوار ہو کے نجات ان کو ملی اسی لیے حضرت آدم حضرت نخ کو لقب دیا جاتا ہے آدم ثانی ہے حضرت آدم جس سے آدم ہے تو حضرت نوح کے اولاد وہی تین تھے جو بچے چار اولاد تھے ایک یام ہے جس کو کنعان کہتے ہیں وہ کافر مر چکا اور تین مسلمان انسان حام اور یاسر یہ تین اولاد تھے یہ نجات پانے کے بعد سارے جو مسلمان بچے ان لوگ کو کوئی نسل نہیں بچا حضرت نوخ کے اولاد اور نسل بچے کہتے علماء کہ سام یہ عربوں کو یہ عربوں عرب لوگ ان سے بنے عرب لوگ کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں اور حام حبشہ اور تقریباً سندھ اور بہت جگہ لوگ ان کے اولاد میں آئے اور تیسرا یافت جو بنے یافت کے اولاد میں سے یہ یا جوج معجوج آئے ان کے لوگ آئے ان میں سے ایک یا ماجود بھی اسی کے نسل میں تو یہ خلاصہ ہوا کہ عجوج و ماجود ابن نوح کے اولاد میں سے آتے ہیں اور نوح حضرت عدم کے اولاد میں سے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت حوا کے اولاد میں سے نہیں ہے تو یہ غلط ہے بلکہ یہ بھی یہ ہے کیونکہ یافت کہتے ہیں ابو ترک ترکی اور یہ جو رومی لوگ ہیں یہ حضرت یافت کے اولاد ہیں جسے کے تاریخ میں علماء علم عمر ذکر کرتے ہیں یہ تو ہم لوگ کے بعد نہیں لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یوج معذور بھی اسی نسل کے ہیں اور حضرت موہ کے اولاد میں سے اسی لیے علما کہتے ہیں ان لوگ کی شکل کس طرح ان لوگ کی شکل ان لوگ کی زندگی ہم لوگ کی طرح زندگی گزرتی ہے شادی کرتے ہیں اولاد ہوتے ہیں موت آتی ہے پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک نسل کے بعد دوسرا نسل آتا ہے جس طرح ہم لوگ کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ان کی زندگی یہ سمت تصور نہ کرے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی نہیں ہوتی ہے وہ لوگ بھی رہتے ہیں اسی جگہ پہ جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں کہاں ہے اللہ کو پتا جیسا کبھی ذکر کیا جائے گا تو ایک صفت سفت انسان ہے ادرا آدم اور اولا کے اولاد میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ان کی شکل کس طرح اس کے پہلے نشاب انسان تصور کرے ان کی شکل آج کل اگر انسان ایران کے شمالی علاقہ اور افغانستان کے جو تقریر سرحد پہ ہوتے ہیں یہ آج کل جو اگر بے جان ہے ترکستان ہے ازبکستان ہے انہوں کے کی شکل کس طرح اور جو مغل سے جو زیادہ تکار سے ملتا ہے اس سے ان کو شکل ملتی ہے کس طرح اللہ رسول فرماتے ہیں صغار العیون آنکھیں چھوٹی ہیں گلف ان کی نام چھوٹی بھی ہے پچکی ہے اسی طرح کیا ہے ایراد العجوہ چوڑا ان کے چہرہ بالکل چوڑا ہے اور کیا بھی ذکر کیا بتائیں شہب اشع یعنی ان کے شہب شہب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں جو شعلہ ہوتا ہے اور آنکھ کے شولہ کس طرح ہے تھوڑا سا تک میں پیلا لال ہوتا ہے یا کالا اور لال کچھ ہوتا ہے تو اس طرح ان کے بال کے کلا تو علماء یہ اللہ کے رسول نے یہ صفت ذکر کی ہے جیسا کہ حضرت يا حضرت ابو ابن حرمله فرماتے ہیں کہ ختم الرسول صلی الله علیه فقال انکم تقولون لا عدو وانکم لن تقاتلون عدو حتى یأتی يأجوج ومأجوج اعراض الوجوه صغار العيون صخب الشعاب ومن كل حدب انسلول كان وجوههم المجان المطرقه الا کہ رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا مسلمان یہ سوچتے تھے کہ قتل اب کوئی دشمن نہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں جہاد تو قیامت تک رہے گا اس لیے کہا کہ حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کی عجوج مجو نکل آئیں گے چوڑے چہروں والے چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مال سیاہ بالوں والے ہیں ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان کے چہرہ چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے یعنی چمڑا موٹا آج کل تقریباً جو پہلے مغل اور قطار جو پہلے نکل چکے ہیں ان لوگ کو شکل ملتی ہے تقریباً چائنیز جو چائنے کے ہوتے ہیں اور تقریباً اس طرف روشیا کے طرف جو مائل ہے ان لوگ کو شکل ملتی ہے لیکن اگر کسی ابھی کسی کی شکل ان لوگ سے ملتی ہے اللہ کے رسول ایک شبت بتائی کہ ان لوگ اسی جگہ سے آئیں گے اس سے علمات اس سے تقریباً اتفاق یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے نکلیں گے جہاں لوگ ابھی رہتے ہیں یہ تفصیل نشانہ آئے گا مزید ان لوگ کی شبت ہے قوت بہت بہت زیادہ ہے یعنی ان لوگ عام آدمی نہیں ہے عام آدمی تو رہیں گے لیکن اللہ الگ کو طاقت اور شرکت دیں گے مضبوط ہوں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نواس المسلمان کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تو ہر ذیبہ بھی الپور آخری کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سفان ہوتا کہ حضرت عیسا رہیں گے اس وقت تو اللہ ان کے پاس رحیع بھیجیں گے کہ میں ایسے اپنے بندوں کو نکالنے والا ہوں یعنی عجوج موجود جس کے کوئی کسی کے طاقت نہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو اس سے تم اپنے مومن بندوں کو لے کر تم کے کوہے پور پہ چلے جا جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا اور ابھی ان ذکر کریں گے تو یہ کوئی ہے یہ اللہ سخان کو اللہ کے رسول نے کچھ سفار ذکر کی ہے آئیے دیکھتے ان لوگ کے کچھ لوگ غلط ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں بہت سے کچھ لوگ یہ سکر ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ہی لمبے چوڑے ہیں جتنا ارض ایک قسم کے درخت بہت ہی لمبا ہوتا ہے کہتے ان لوگوں کی لمبائی اتنا ہوگا یہ بھی غلط ہے. کہیں نہیں آتا کچھ انما کہتے ہیں کہ ان کی چوڑائے اور لمبائی اس طرح ہوگی اربا زرافی اربا یعنی چار مالک چار ہاتھ پہ چار چار پہ چلے گا چار بھائی چار کہتے ہیں تو یہ چوڑا لمبائی اس پر بالکل چوکور ہوں گی یہ تو بھی غلط ہے کہ یہ سابت نہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کی سفت یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی کان اتنا بڑی ہوگی کہ ایک کان سے ایک کان کو بچھا کے سوتے ہیں اور ایک کان کو چادر اڑ لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ بھی ثابت نہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے کہ ان لوگ کے لمبائی بالش تھی چوڑائے بھی بالش تھیں یہ تو کون سے انسان بلکہ اگلی صفات جو آئے گی ان کے مخالف ہے تو اسی لیے عام کا ہے عام انسان کی طرح لیکن اور مزید صفات اللہ کے رسول اللہ کو پتا ہے جو ذکر کیا گیا اس پر ایمان لانا چاہیے اگلی مسئلہ یہ ہے کیا یہ لوگ موجود ہیں کہ نہیں اور وہ لوگ کہاں موجود ہیں کس ایریا میں پہلے یہ ہے کہ کیا وہ لوگ موجود ہیں ہاں موجود ہیں بتا گیا کہ حضرت مو یافت کے اولاد میں سے ہیں یہ لوگ حضرت یہ لوگ مشرق کی طرف چلے گئے اور وہیں رہنے لگے اور وہ لوگ قیامت تک رہیں گے بتا گیا کہ وہ لوگ ان لوگ کی نسل ہیں اولاد ہیں پیدائش ان لوگ کی ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں نوکری کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کچھ علماء کہتے چاہنے والے ہی لوگ لیکن ثابت نہیں ہے علماء کہتے ہیں مغل جو گزر چکے ہیں منگولیا آج کل ایک ایریا ہے چائنا کے شمالی علاقہ علماء کہتے وہی لوگ لیکن وہ بھی ثابت کر نہیں نہیں کہہ سکتے کون لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس طرف ہے کہ کس طرف ہے لیکن اور تو یہ لوگ بھی عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سب کچھ ہوتے ہیں موجود ہیں اور ان کے اولاد ہیں کہاں موجود ہیں کس ایریا میں دیکھیے قرآن کے آیات اس کی وضاحت کی قرآن کی آیات میں وضاحت کیا گیا ہے میں پہلے اس ذکر کرتا ہوں واقعہ پھر یہ آج پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ سبحانہ ہے سورہ کہف میں ذرکرنین کو ذکر کرتے ہیں ذلکرن کو ذلکرنین کے بارے میں بڑا اختلاف ہوا لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ و کے زمانے میں یا اس سے پہلے تھے یہ نیک اور مومن متقی انسان تھے حاکم تھے اور اللہ نے ان کو حق قسم کی قوت دی ہے اور علماء کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کو جس طرح اللہ نے بادشاہت دی ہے اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں دی ہے سوائے سلیمان علیہ السلام اور یہ زیادہ غریب ہے اسی لیے فرق کرنا چاہیے دل اور دوسرا دل جس کے لقب دیا گیا جو سکندر مقدونی جو مصر میں آئے اور حضرت عیسی سے تقریباً 300 سال پہلے تھے وہ تو کافر تھے اس سے کوئی دخل نہیں وہ تو کافر تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے اسی لیے اس سے دونوں میں کہنا غلط ہے وہ مومن تھے وہ تقیف ہے کیونکہ میں اس کو ذکر کیا گیا اور اس کا نام کیا ہے بہت سے علماء اختلاف کی ہے کچھ علماء کہتے ہیں اس کا نام عبداللہ بن متحق ہے کچھ اور کہتے ہیں بہرحال اس کا نام حقیقی کیا نہیں جانتے آپ غل کرنے کے لیے کہاں گئے کرم اصل سی کو کہتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کیونکہ اس کے سر اس طرح بنا تھا کہ لگ رہا ہے سی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے غلک اسی لیے زیادہ قریب ہے کہ وہ مشرق اور مغرب دونوں پہنچ چکے تھے اور حبیض میں آتا کہ یہ شیطان سورج مشرق سے نکلتا ہے تو شیطان اپنے دونوں سین رکھتا ہے اور مغرب میں بھی تو اس لئے کرم یہاں اور کرم یہاں سین سے تو کیونکہ وہ دو چاروں طرف گھوم چکے اللہ پرماتے سورج کے حق میں جو کرنے پہلے مغرب کے طرف گئے پھر وہاں جہاد کیے اور پھر وہاں لوگوں کو ہرا دیے اور کیسے کیسے قصر ذکر کے آپ کو پڑھ لی پھر وہیں سے مشرق کی طرف گئے اور وہیں بھی ایسے لوگوں سے ملے اور ان لوگ سے تقریبا ان لوگ پر جہاد کیے چاہے وہ چائنا میں ہو چاہے کہیں بھی ہو پھر اللہ اتبع سببا یعنی پھر گلکرن نے سامان سفر تیار کیا یعنی تیسرے سفر اب مشرق مغرب گئے مشرق اب تیسرے سفر کے لیے گئے جہاد کے لیے حدین جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا دو پہاڑ کے درمیان ایک پہنچا کون سے پہاڑ ان سے کہ نہیں کی. لیکن دو پہاڑ عظیم پہاڑ و جدہ. اس نے پایا دیکھا کس کو دیکھا مندونی نہ یعنی دونوں پہاڑ کے درمیان ایسنوں کو دیکھا لا لائے قولا ایسے قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی بات جلدی نہیں سمجھ پاتی تھی کیوں ان کی زبان الگ ہے حضرت گل کرنے الگ ہے کوئی سمجھوتا آپس میں اتنا نہیں تھی لیکن کچھ باتیں آپس میں کی کچھ سمجھوتا کچھ ہو, ہوئی کسی بھی طریقے سے اللہ برما تھی ان کیا کہ ادھر کرنے سے کہ وہ ادر کہنے لگے اے ادھر کر نہیں جانتے تھے کہ یہ نیک صالح کچھ سلمہ کہتے تو کرنے نبی ہے لیکن ثابت نہیں ثابت بالکل نہیں ہے اسے نبی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک نیک صالح اور متقی انسان تھے تو لوگ کہنے لگے اے آدر کرنا یہ آدر کرنا یہ ادھر کیا کہا انجوج في فلارو کہ سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں فساد خوب کرتے ہیں تو آپ کیا کرو پہ على ان تجعل الا بینا نہ سدا کہنے لگے لہذا اگر تو کہ اگر کہو مانو تو ہم تیرے لیے کچھ محصول یا کچھ سامان یا کچھ پیسہ کو دیں کر دے تاکہ آپ ہمارے اور کے درمیان ایک سبز ایک مند کام قائم کر دو یعنی کوئی لوگ نہ علماء کہتے ہیں کہ عجوج اجور ایسی جگہ پہ رہتے تھے چاروں طرف پہاڑ ایک ہی طرف صرف کھلا ہوا ہے وہ بہت بڑی زمین ہے ابھی کوئی نہیں دیکھ پائے اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پائے امریکہ اور یورپ والے کہتے ہیں ہم لوگ ہر جگہ پہنچ چکے غلط ہے زمین صاف زمینیں ہیں اور کس طرح صاف زمین ہے یہ اللہ کو پتا ہے اب ایک زمین میں یا الگ زمین میں یا اسی زمین میں یا اسی, میں یا اسی جگہ پہ کیسے رہتے ہیں یہ اللہ کے علم ہے بہرانا ذکر کرتے جیسا کہ آج میں سمجھ ملتا ہے کہ چاروں طرف وہ, زمین، وہ پہاڑ ہے پہاڑ ہے وہ اس میں نہیں چڑھ پاتے صرف ایک ہی جگہ کھلا تھا دو پہاڑ کے درمیان ایک کافی جگہ بڑا کھلا تھا تو اس میں وہ لوگ چڑھ کے اترتے تھے اور آس پاس کے محلے میں وہ لوگ ظلم کرتے تھے فساد کرتے تھے چوری کرتے تھے بہت ہی بدماشی کرتے تھے تو لنگا کہ ہر کئی چند سال میں آ کے حملہ کرتے وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور یہ لوگ آ کے توڑ دیتے ہیں تو اس لیے حضرت کیا ہے حضرت برقرے سے کہا کہ آپ پہل پہل تو جالو پہل پہل نہ جالو نہ خرچ خراب زمین سے پیدا نہ کوئی چیز آپ کے لیے ہم بنائیں دیں تاکہ آپ ہم لوگ ہم لوگ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ تھوڑا سا آپ حاکم ہو آپ ہم لوگ کے لیے بننا قائم کر دو تو اس نے کیا ما دی عالما مکنی خیم کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی اور جو قدرت دی اور جو کچھ دیا ہے وہ خیر ہے میرے لیے ہم تمہارے لیے تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں بس ایک چیز تو ہوا کہ تم لوگ صرف اپنے قوت اپنے طاقت اور اپنے محنت ہمیں بس مدد کرو کیونکہ آدمی کی ضرورت ہے زیادہ آدمی کی ضرورت ہے بہت ہی دو پہاڑ کے درمیان ایک بندھن بنانا اور وہ بھی کس طرح جو آج کل دنیا میں بنانا مشکل ہے تو کدی یہ بنائیں گے بس تم لوگ یہ طاقت کے ضرورت ہے کہ کوئی محنت کرے ساتھ میں کیا ہے بئی نہ مردما کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کروں تو کیا کیا آگے اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت قنن آتونی زبر حدیب کہ تم لوگ مجھے زبر حدیب یعنی لوہے کے چادرے لے کر آؤ تو لوہے کے چادر کافی کے ایک لائے بہت زیادہ لائے کیونکہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے درمیان لوہا رکھنا ہے اور وہ بھی چھوٹا نہیں بہت ہی فاصلہ دور تک ہے تو ایک یعنی تم چادریں لوہوں کی چادر خوب جمع کرو اور یہ کئی دن کے کام ہے کیونکہ اس وقت کی ایسے فیکٹری نہیں تھی کہ اتنے دن میں تیار کر دو بلکہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے محنت سے کس طرح بھی کیے اور جمع کیے پھر کیا کرنا ہے حقیٰ بین الصدفین یہاں تک کہ صدفین یعنی دو پہاڑ کے درمیان جب اس نے پوری لوہا بھر دی اور کس طرح بھری علماء کہتے ہیں وہ دو چادر بنائے دو حصہ ایک دو پہاڑ تو ایک یہیں سے یہاں تک لگائے اور پھر پھر فاصلہ چھوڑ کے پھر اس طرح بھی لگائے اور دونوں کے درمیان ایک خالی جگہ سمجھے کہ نہیں یعنی لوہا جو چادر بنائے کافی بڑے جوڑے ہیں اس میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک ایک طرف اور پھر آگے سے بھی کچھ فاصلہ چھوڑ کے بھرا کیونکہ اندر کس بھرنا ہے کیا بھرنا ہے کیا مضبوط رہے اللہ پرماتے آٹونی زبان حتیب حتیہ حتی اذا سا بے نسر دونوں پہاڑ کے درمیان جب یہ برابر کر دیے کیا کہا فان فخو کہ تم لوگ یا میں آگ جلاؤں گا تم لوگ اس میں پھوکو مشینوں سے جلتے رہے یعنی بہت ہی گرم ہو جائے کیا اس میں جلانا ہے تانبہ جلانا ہے جس کو آج کل نحاس کہتے ہیں اس کو کافی گرمی یعنی وہ بہت جلدی نکلتا ہے تو بہت ہی سخت آگ نے اس کو جنا سے کہتے تھے کہ کئی دن تک تم لوگ اس کو بھڑکاؤ آگ کو بجھنے نہ دو تاکہ یہ گل جائے گلنے کے بعد کیا کرنا ہے حتَّى اذا جعله نارا. یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیے آگ کے شکل میں چادرے بھی اور یہ تابہ بھی بنا دیا کالا قطرا تو اس نے کہا آؤ آخر جب اس نے یعنی کہ کالا قطرہ ح کہ جب یہ آخری دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تابا بھر دو تو دونوں کے درمیان کے ٹھکا بھرے یہی تابہ جو جس کو نحاس کہتے عربی میں پگھلا ہوا اس کو اسی میں بھر دی اب وہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو اتنا مضبوط ہو گیا اسے اللہ فرماتے آئیں گے تو وہ لوگ اس پر چڑھ نہیں پاتے ہیں قدم نہ اس میں لوگ سوراخ بنا سکے بحضرت ذل قمن کیا قال هذا رحمة من الرب دليل كظمنت كي یہ جو میں نے کی ہے کہ میرا من الرب اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے هذا رحمة من ربي اذا جاء وعد ربي جمرا وربك وعدالك وقت اجائے گا کہ قا وحتى جاء وعد ربي جعله الدكات برابر کر دينجي. وہ کہنا ہوا جو رب بھی حق اور وعدہ حق ہے نی قیامت حق ہے تو یہ دلیل ہے کہ ان کو بتایا گیا ہو یا از کسی بھی کی ذریعے سے اشارہ کیا گیا یا تو معجزے کے طور پر یا کسی اور نبی ساتھ میں تھے کہ ان کے بتا دیے کہ یہ کب تک رہے گا قیامت تک رہے گا قیامت سے پہلے یہ کوڑ آئے گا جس طرح ابھی یہ و معجوج کو ذکر کریں گے سمجھ میں آئے کہ نہیں تو ان لوگوں کو کون بند کیا حضرت القرنی جو موم تھے اسکندر نہیں اس تو قریب تھا اور یا جو موجود تو شروع میں تھے حضرت ابراہیم اس سے پہلے تقریباً یہ لوگ تھے اور ان کو بند کیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا کہ وہ لوگ کہاں بند ہیں کس جگہ بند ہیں وہ لوگ بند علماء کے خلاف بہت بڑا ہوا کہ یہ لوگ کہاں کس جگہ پہ لیکن اکثر علماء کے نزدیک اور قریب یہ ہیں کہ وہ لوگ مشرق کی طرف मशरिक अल्लाह के रसूल बताया जब दज्जाल के मसला था कि अल्लाह के ثم ने बताया عراق, ईरान और उस मशरिक की तरफ ये जीतने के जगह अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं तो इसीलिए ये जगह उनसे कितना होगा और ये अक्सर उलमा कहते हैं ये लोग क्योंकि शक्ल जो अल्लाह के रसूल ने बताई है उन लोगों की शक्ल उनमें امام ترمیزی اور یہ آج کل رشیا میں ہے یا جیسا کہ ترکمانستان یا ازبکستان یا کازکستان جو اسے ملک ہے جو رشیا پہلے تھا یہ اسی میں یہ کچھ علماء کہتے سمر سمرقند کے پاس لیکن یہ ثابت نہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ داغستان داغستان آج کل شیشان شیچنیا کے پاس ہے یہ ایک ملک تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ پہاڑ کے پیچھے اور کچھ علماء کہتے ہیں لیکن زیادہ قریب اسی چائنا اور رشیا کی طرف ہے کچھ علما جیسا ایک خلیفہ عباسی تقریباً سن دو سو چھبیس سیچری کے بعد اس نے کیا کیے ایک لشکر تیار کیا اور کہنے لگے لشکر کے کہ آپ لوگ جاؤ ڈھونڈو مجھے خبر ہے کہ اس طرف ہے اور یہ خلیفہ عباسی کے نام الواصف اس کے تعریف تھا ہارون ابن المتصف ابن ہارون الرشید یہ اس نے بھیجا کہ آپ جا کے اور دو سال میں واپس آئے اور اس نشانات کہنے لگے کہ ہم لوگ دروازے دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہی جگہ ہے معدد کیونکہ حدیث بھی نہیں لیکن انسان اندازہ لگا سکتا ہے لیکن کنفرم بالکل نہیں کر سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سور سین العظیم جو چائنا میں آج کل کیا ہے جو گریٹ وال ہے کچھ علماء کہتے ہیں وہی لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سور جو بندھن جو بنایا گیا یہ ٹوٹے گے نہیں اور ابھی یہ کتنا جگہ ٹوٹا چاہیے اور جیسے کہ نشانات بتایا جاتا ہے وہ الگ ہے کہ الگ ہے تو اسی لیے بالکل الگ وہ نہیں ہے بلکہ الگ چیز ہے کہاں ہے کس طرف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے لیکن امید زیادہ کہ مشرق کی طرف اور یہ چائنے کی طرف اور ان کی شکل ان سے ملتی ہے کچھ علماء کے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کلو کی فتنہ کتنا عظیم اور کیا وہ لوگ نکلیں نکل چکے کہ نکلیں گے نکل چکے کہ نکلیں گے یہ علماء میں بھی مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ کہ ان لوگ فتنہ کچھ علماء کے ہیں وہ نکل چکے ہیں اور یہ کم لوگ اکثر علماء کے نزدیک وہ ابھی نکلنے والے ہیں کیا دلیل ہے کی کہ نکلنے والے ہیں نکلنے نکلے نہیں کیونکہ اللہ قرآن خود ہی فرماتے ہیں وہ اختار اب اللہ ابو الحق جب یہ ذکر کرتے ہیں كل بل وعد الحق نکلیں گے آ جائے گا نکلیں گے اور وہ یہ حضرت کرنے جو فرماتے ہیں جاء وعد بھی جان کا جب میرا رب کے وادہ قیامت قریب ہوگی تو اس کو اللہ برابر کریں گے تو یہ دلیل کہ ابھی نکلنے والے لیکن کچھ علماء کہتے نکل چکے ہیں آپ اگر دیکھو گے صدی سدی پینیسن چھ سو ہچری چھ سو چھپن بختان خلاف عبداسی ہے جب اس وقت خلاف عباس یہ مغل آ کے اس کو برباد کر دیے اور لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیے جہاں بھی جاتے تھے وہاں قتل کرتے تھے تو اس وقت کے علماء بہت سے لوگ یقین کیے کہ یہی لوگ نکل چکے ہیں لیکن صحیح ہے کہ وہ نکلے نہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہے لیکن جو حقیقی جو نکلنے والے ہیں جو بڑی قیامت کی نشانی ہے ابھی تک نہیں ہوئی قیامت سے پہلے آئے گی جیسا کہ حدیثوں میں آئے گا اور تفصیل یہی واضح ہے اس کے بعد یہاں بتا گیا کہ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چادر اور یہ جو بند, بند بند بنایا گئے اتنا ہی اونچا چورا اس میں ایک چھوٹا سوراخ کھل گیا تھا تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہو تو اللہ کے رسول کافی پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول ڈرے ہوئے تھے آئے حضرت زینب بن جس فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول سو رہے تھے تو اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کے چہرہ بالکل سرخ ہو گئے اور ایک دماغ میں کہ اللہ کے رسول باہر سے آیا اور کہنے لگے معلوم ہے کہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ, علاوہ کوئی معبود برہر نہیں وین عرب عربوں کی ہلاکت ہے ایسے ہلاکت ایسے شر سے جو بالکل قریب آ گیا ہے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول اس طرح آت کی ہے اتنا ہی کلا اشارہ کیا تو اللہ کے رسول اعظم نے فرمایا کہ اتنا آج کھل گیا اور یہ ہلاکت لیکن اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ آئے گا لیکن سب اتنا کھل گیا اس کے مطلب شر اور فساد قریب آ تو اسی لیے اللہ کے رسول یہ ڈرتے تھے ایسی فٹنس حالانکہ جانتے تھے کہ ابھی نکلنے والے نہیں لیکن نکلیں گے اور عرب سے یہاں مراد عرب لوگ نہیں عرب ہیں اور مسلمان یہاں مراد ہے کیونکہ اس وقت جب کتنا عرب آئے گا حضرت عیسی رہیں گا حضرت عیسیٰ عربی نہیں ہے لیکن عرب سے مراد یہاں مسلمان ہے کیونکہ عرب اسلام تو عربی اصل ہے تو اس اسی لیے اکثر عرب جو رہیں گے حضرت عیسی لوگ پر رہیں گے تو اکثر عرب ہوں گے اور وہاں سے مراد مسلمان ہے تو مسلمانوں کے لیے ہلاکت ہے یہ کھل گئے تو ایک بڑا فتنا اس صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کے اللہ کے رسول تو بہت ہی خوف ہوا اسی لیے یہ لوگ آئیں گے اور زمین میں خود پساد کریں گے جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے اور یہ لوگ حقیقت میں کل نکلیں گے اگر کوئی پچھلے درس میں تھا یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے تینوں درس میں ذکر کیا گیا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت مہدی شروع میں آئیں گے تو مہندی مدینے سے مکے سے نکلیں گے مدینے میں رہیں گے پھر شام کو طرف نکلیں گے جہاد کے لیے جب جہاد کے لیے نکلیں گے اور اس کمپنی تک پہنچیں گے تو خبر آئے گی کہ دجال آ گئے ذکر کیا گیا پچھلے درسوں میں تو جب وہ لوگ واپس آئیں گے دجال سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ لوگ لشکر جب تیار کریں گے لڑنے کے لیے تو حضرت عیسیٰ اتریں گے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کی قیادت کریں گے اور دجال کو یہودی قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ بتایا گیا پچھلے درس میں کتنا سال تک خلیفہ رہیں گے کسی کو یاد سال چالیس سال رہیں گے اور اسی کے درمیان یہ جھوٹ میں جھوٹ آئیں گے ارے محدید پھر گجال آئے گا حضرت عیسی گجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے خلیفہ رہیں گے اسی انہیں کے زمانے میں یہ جھوٹ میں جھوٹ نکلیں گے اور کتنا دن رہیں گے یہ اللہ کو پتہ کہیں نہیں ذکر لیکن کئی دن اور چند, مح... چند دن رہیں گے دن کتنا یا اللہ کو پتا مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اس کا علم ہے ہم لوگ نہیں بتا سکتے لیکن وہ لوگ آئیں گے اور بتائیں گے پچھلے درس میں حضرت عیسیٰ جب خلافت کریں گے چالیس سال یاجوج و موجود سے پہلے جب آئیں گے تو فاقہ ہوگا پریشانی ہوگی اور یاجود و موجود کے بعد کی زندگی جب حضرت عیسی مبارک رہیں گے تو اس میں خیر رہے گا کس طرح ہوں گے کس طرح نازل ہوں گے یہ انشاءاللہ ذکر کریں گے جیسا کہ حدیث جاتا ہے کہ لوگ کیسے نکلیں گے یاجوج ماجوج کس طرح نکلیں گے اور کیا کریں گے یہ اگلا مسئلہ ہے اس میں کیا ہے یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں ابھی ابھی کیا کر رہے ہیں کسی کو پتا ہے ابھی اپنے کام کر رہے ہیں لیکن یہ سراخ اور یہ دیوار کو توڑنے میں لگے ہیں سوچو کتنا ہزار سال سے ہزاروں سال سے اللہ سبحانہ صنعت کے مقدر ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور اتنا ہی توڑ دیتے ہیں اور اتنی ہی ختم کرتے ہیں کہ سورج کے کیونکہ سورج ان لوگ تک نہیں پہنچتے اتنا اچھی سے کیونکہ چاروں تہر پڑا پہاڑ ہے اور ایک طرف یہ بندر اتنا قائم ہو گئے بند بند یہ قائم ہو گئے اس لیے نہیں صورت ٹھیک سے پہنچتا ہے تو اس کو جب توڑتے ہیں ختم کرتے ہیں اور کچھ علماء میں کچھ چاٹتے ہیں ختم کر کر کے یہاں تک کہ مغرب کے جو وقت جب آتا ہے صورت کے کچھ روشنی آنے لگتی ہے اور مغرب کے وقت جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کل پورا کریں گے لیکن جب کل صبح آتے ہیں دوبارہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے وہ دوبارہ اپنے جگہ پہ آتا ہے اور سو کہیں گے بھائی یہ کہاں کی قصہ یہ اور حدیث تو قصہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ میری ان کی بات اور ان کی کہانی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتی ہے حدیث ابو حرا کی حدیث ہے ان نے حدیث اللہ کے رسول فرماتی ہر روز دیوار کھودتے ہیں جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعق نظر آ جائے روشنی نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ ان کا جو ذمہ دار ہے کیا کہتا ہے اب واپس چلو باقی کل کھو دیں گے تھک جائیں گے تو کہیں گے چلو باقی کل کھو دیں گے چنانچہ وہ لو لو لو لوٹ آئیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی یعنی مدت جو ختم ہو جائے گی اتنا سال گزر جائے گا قیامت قریب ہو جائے گی تو اللہ ان لوگ کو توفیق دیں گے کہ ایسے ایک کہیں گے جس کی وجہ سے وہ کھول پائیں گے کیا کریں گے اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ وقت قریب آ جائے گا پہلے قیامت کے وقت کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ دیوار کھودے حتیٰ کہ جب انہیں سورج کی شہائیں نظر آنے لگیں گے تو ان کا ان کے لوگ کیا کہیں گے کل چلو کل ان اللہ کہیں گے کافی لوگ ہیں لیکن ان کہیں گے اس دن اللہ تفیک دیں گے تو ان کہیں گے پھر ہے کل کھو دیں اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے یعنی دیوار آئیں گے کھودنے کے لیے تو دیوار دیکھیں گے کہ دیوار اسی حالت پہ اوپر نہیں ہوا جتنا وہ لوگ رات میں چھوڑ کے گئے یا مغرب کے وقت اسی حالت پہ یعنی بالکل نیچا ہے آج محنت کریں گے تو کھل جائے گا کیونکہ اتنا جتنا اللہ نے طاقت دی کہ وہ لوگ محنت کرتے تھے مغرب کے وقت تک اور نکل نہیں پاتے تھے لیکن جب انشاءاللہ کہیں گے تو وہ اپنے حالت پر رہے گا پھر دوسرے دن پورا کھو دیں گے اور پورا ختم ہو جائے گا پھر اللہ کے رسول کرما تو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے سوچو لاکھوں کے تعداد میں جب اس طرح نکلیں گے تو یہی لوگ یہ عجوز و بجوج ہیں کیا کریں گے یہ جو بادشوں میں آتا ہے وہ لوگ روز کوشش کرتے نکلنے میں یہاں تک کہ وہ لوگ گے اور نکل جائیں گے اور کس طرح نکلیں گے وہ لوگ تیزی کے ساتھ نکلیں گے قرآن کا ہے تو وہ من کل حیدب یعنی اونچائی پہ پہاڑ جیسا پہاڑی علاقہ تو ہر پہاڑ سے کود کود کے وہ لوگ نکلیں گے اتنی ہی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو پار پار کر کے کہاں جائیں گے ان لوگ کے اس وقت ٹارگیٹ کہاں ہوگا بیت المقدس بتایا گیا ہے کہ آخر اس زمان میں سب کے ٹارگیٹ سب یا تو مکہ سب اسی جگہ کے لیے پریشان ہوں گے کیونکہ مومن لوگ وہی رہیں گے اور وہ لوگ جاتے کہ وہیں سب کچھ ہے تو وہ لوگ وہیں سے نکلیں گے وہ سیرو <سِلُوم> کہ وہ لوگ اونچائے سے اتریں گے اور دوڑیں گے کہا بیت المقدس کی طرف جیسا کہ اللہ برماتے ہیں جب یہ جوہت کا علاقوں کی ججوج جب یہ کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اللہ برماتے یہ وقت قیامت سے قریب ہوگا تو اس طرح لوگ نکلیں گے اور کیا کریں گے وہ زمین یقوب فساد کریں گے جو جس سے گزریں گے اس کو کھا لیں گے انسان نہیں درخت ہے پیداوار چیزیں اس کو کھا لیں گے حتیٰ کہ وہ لوگ بحر طبریہ کے پاس جائیں گے بحیرہ طبریہ کہاں بحیرہ طبریہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے یہ تقریباً فلسطین اور سیریا کے درمیان ایک بحیرہ ہے بحیر و اس میں پانی ابھی ہے موجود ہے اس لیے جب حدیث دجال کے بارے میں بات کیے تو دجال اس کے بارے پوچھ چکے کہ وہ ہے کہ نہیں تو اسی لیے وہ لوگ آئیں گے کہ ہاں پانی پی جائیں گے اتنا زیادہ ہوں گے کہ آگے والے پی لیں گے اور پیچھے والے جب آئیں گے تو دیکھیں گے وہ تو بالکل خالی ہے تو پوچھیں گے کہ بھی یہاں پانی تھا کہ نہیں تو اتنا زیادہ سوچو کہ ایک سمندری ایک لیک جیسا کہ ابھی شارجے کے لیک ہے بھائی اور خالد اس سے بڑا ہے تقریباً وہ اگر کوئی انسان اس کو پوری شاد اس کو پینا چاہتے ہیں، کتنے دن میں پئیں گے وہ تو سالوں لگ جائے گا وہ لوگ چند دن میں پی لیں گے یہاں تک کہ پیچھے والے جو نکلیں گے ان کی نسل میں یادواد سے وہاں جب پہنچیں گے کہیں گے یہ تو کچھ تھا کہ نہیں ارے دیکھیں گے کچھ نہیں کیا دلیل ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں فیصلہ یعنی وہ لوگ وہ سوراخ لگائیں گے جب وہ لوگ خدا شروع کر دیں گے اور باہر نکل گے پانی کیا کریں گے ختم کر ڈالیں گے لوگ مسلمان لوگ کہاں جائیں گے مسلمان لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے پھر وہ اپنے یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ زمین والوں کو قتل کریں گے اس وقت تو کوئی نہیں رہے گا لیکن ہو سکتا ہے چند لوگ ہیں حیوانات ہیں کچھ بھی قتل کر دیں گے اور کیا ہے اور پھر اللہ کو قتل کرنے کے دعویٰ کریں گے جیسے کہ ابھی حدیث پڑھیں گے یعنی وہ لوگ جب زمین والوں کو قتل کریں گے کیونکہ اس وقت حضرت عئیس اور مومن کہاں جائیں گے بتایا گیا کہ اللہ کے حکم آئے گا پہلے کہ حضرت عیسیٰ کہ میں ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی کے طاقت نہیں تم لوگ کو رد کرے آپ لوگ کوہ کوہے دور جہازت موسا کی نمبود ملی کوہ طور میں پر پناہ پر لے لو اس کے پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ تم لوگ اور مومن لوگ اور لوگ وہیں چھپ جائیں گے پھر وہ لوگ جبائیں گے تو کسی کو نہیں دیکھیں گے اور کچھ لوگوں کو قتل کریں گے اگر دیکھیں گے اگر پائیں گے جیسا کچھ روایت میں آپ پھر اس کے بعد جب دیکھیں گے سارے لوگ کو زمین میں قتل کیا تو کہیں گے چلو آسمان والوں کو بھی ختل کر دیں اور یہ کفر کی ہے کہ کافر ہے کہ لوگ اپنا حربہ جو نیزہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے اچھالیں گے بہت زور تک وہ اوپر تک پھینکیں گے پھر اللہ اس کو مفتون کرنے کے کی لیے کیا کریں گے کہ وہ نیزہ جو صاف ستھرا اوپر بھیجے جب آ گئے تو اس میں خون لگا رہے گا یعنی اس میں کچھ لت پت ہوگا سے کچھ بھی رہے گا اللہ ان کا فتنہ میں تو لوگ جب دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہیں گے زمین والوں کو ختم کیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کیا اب یہ حدیث میں پڑھوں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی ہو یعنی وہ لوگ یہ یہ دیوار کو توڑیں گے پھر نکلنے کے بعد پانی ختم کر ڈالیں گے لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود دھو کر زمین پر گریں گے اور یہوج موجود کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوق کر دیا اور آسمان والوں کو بھی مغلوق کر دیا اللہ کو کون ہرا سکتا ہے یہ ظالم انسان ہے جو اس طرح سوچتا ہے اور یہی دلیل ہے کہ وہ لوگ احمد لوگ ہیں اور وہ لوگ کتنا ضد اور اللہ سے سبحان و اللہ سبحان و سے کس طرح لوگ کراہت کرتے ہیں اس سے واضح حدیث جو مسلم میں ہیں حضرت نواز المسلمان یہ حدیث پڑھتا ہوں کیونکہ یہ واضح ہے اللہ کے رسوس اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسی پر وہیں بھیجے گا میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ اسے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں لہذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہے پور کے پناہ میں لے جائیں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ عجوج و معجود کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکلیں گے نکل بھاگیں گے ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا پہلے گروہ آگے والے پی جائے گا جب ان کا آصری حصہ بحیرہ تبری پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں لوگ پانی آنے پینے کے تو کہیں گے لگتا ہے کہ سوکھا اس طرح کی رہا کبھی پانی ہی نہیں تھا اور یہ جانتے کہ آگے والے پی چکے ہیں پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے بہاری بیت المقدس اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں روایت میں تو لوگ کہاں جائیں گے پھر میں سیرون وہ جب الویت المقدس بے قون یعنی بیت المقدس تک پہنچ جائے گے وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جب بیت الخمر اس لیے کہا گئے کہ اس میں بہت ہی زیادہ درخت ہے کی کیوں پہاڑ نہیں دکھتا ہے خمر خمار سے جیسا کہ دھکا ہوا ہے تو لوگ پہنچنے کے بعد کہیں گے یہ تو یہ پہاڑ کے پاس اللہ کے رسول فرماتے جہاں درختوں کی کثرت ہے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان اور کو بھی قتل کر ڈالا اللہ کے علیہ وسلم میں حدیث فرماتے ہیں اور اگلے مستبہ باقی حدیث پڑھیں گے تو یہ ان لوگوں کی کام ہے ان کی خاتمہ کس طرح ہوگا اختتام اور موت کس طرح آئے گی اب وہ لوگ تکبر والے ہیں گھمن والے ہیں اللہ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ اور کی ایک سنت ہے یعنی اللہ کی ایک طریقہ ہے گھمنڈی آدمی کو اللہ ذلیل طریقہ سے موت دیتے ہیں یعنی عزت والے موت نہیں دیتے ذت والی موت کی اس کو یہ آدمی جب کرتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں پھر کی مثال کتنا تکبر کی آپ نے رب کہا اور کہتے ہیں علما کہ اتنا ہی چھوٹا سمندر میں وہ ڈوب چکا بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سمندر بہت ہی کم پانی تھا کہ عام آدمی ڈوبتا نہیں لیکن وہ اور لاکھوں کے تعداد میں اس کا لشکر اسی میں ڈوب گئے تو زلیل عام پرانی ترمی پائے کہ وہ اپنے فصل میں اور اپنے جگہ پہ محل بنا کے پھر مرے اور اسی طرح نمرود جو کہتا ہے کہ میں رب ہوں کہتے کہ مکھی اس کی ناک سے گھس چلی گئی اور دماغ میں چکر لگا رہی تھی اسی موت آئی تو جو گھمنڈی ہوتا اللہ اس کو ذلیل موت دیتے کہ اس کی عزت اور نسبت سب ختم پہلے ہو جاتی ہے تو یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ زمین والوں کو ختم کیا اور چلو آسمان والوں کو ختم کرو یہ تو بڑی بات ہے یہ حتیٰ کہ فرعون بھی نہیں کہا کہ اللہ کو قتل کریں گے لیکن مزاق توڑا کہ زمین لے کر آئیں گے ان کو تو وہ بھی اس طرح عمل کی تو اللہ کے رسول فرماتے کس طرح مریں گے ان لوگ کے موت ایک حقیر چیز ہے انسان اگر تصور کرے تو بہت ہی سحان اللہ ایک کیڑے لے آئیں گے کیڑا علماء کرتے اس کو نقف کہتے ہیں یہ کیڑے کون سکے آپ اونٹ کو دیکھ لو ابھی اونٹ یا گائے یا کچھ بھی آپ کبھی دیکھو جو خاص کر جو کھیت والے ہوتے ہیں آپ اسی جانوروں کو دیکھو کہ ناک کے پاس یا کہیں بھی اسے کچھ کیڑے اوٹتے ہیں چلے جاتے نکلتے ہیں اس کو کوئی بسو خجلاتا رہتا ہے اتنا نقصان نہیں کرتا لیکن خجلاتا رہتا ہے صحیح کہ نہیں یہ چھوٹے کیڑے کہاں پیدا ہوں گے ان کی یہ قفا میں کفا یعنی یہ گردن کے پیچھے حصے میں وہ کیا کہتے ہیں پپا عربی میں اردو میں جو گردن کے پیچھے یہ سب اسی میں ہوں گے پھر ان کو اسی کے کاٹیں گے ان لوگوں کو کاٹیں گے اسی میں مریں گے اور موت اکٹھے سارے لوگ لاکھوں کڑوں کے تعداد میں ہوں گے اکٹھے اس طرح مریں گے ایک جان ساٹھ میں سڑکی نکل آئے گی وہ کوئی اللہ آسمان سے آزاد نہیں برسائیں گے قتل اللہ پورے موت نہیں دیں گے بلکہ یہ کیڑے صرف کاٹ یعنی ان کو ان لوگ کاٹے گی اور اسی جگہ پہ ان کو موت آ جائے دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت و عیسیٰ کی جو حدیث پڑھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوران حضرت عیسیٰ اللہ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ کیسے رہیں گے پریشان رہیں گے یہ لوگ تو فساد کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ اور محمد لوگ اتنا ہی تنگین اور پریشانی میں رہیں گے کہ اس کے حال سن اللہ کے فرماتے ہیں اس دوران عیسی اور ان کے ساتھ مسلمان ساتھی کوہے پر محصور ہوں گے ان کا سامان یہ بالکل ختم ہو جائے گا حتی کہ ایک بیل بیل جو کے مذکر میل ہوتا ہے بیل کے سر سو دینار سے بہتر ہوگا سو دینار جو سونے کے سکہ ہوتا تھا اللہ کے رسول زمانے میں تو بہت ہی بھاری ہے کہیں گے اس وقت اتنا ہی فاقہ ہوگا کہ وہ یہ سر کے بیل مل جائے کھانے کے لیے وہ تو سو دینار سے بھی بہتر ہے اس وقت یعنی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو تو یہ اتنی چھوٹا چیز چھوٹی چیز خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا اتنے اتنا زیادہ پیسہ سر کیونکہ فاقہ خوب ہوگا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان تنگ آ جائیں گے حضرت عیسیٰ اور سارے اس کے ساتھ جو مومن تھے وہ لوگ بے چارے پریشان رہیں گے تو حضرت عیسیٰ کیا کریں گے بددعا دیں گے کس پر یہ یاجوج ماجوج پر یہ بدعا دیں گے یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یا جو پر ایک عذاب بھیجے گا یہ عذاب کس طرح ہے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح ایک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے ایک آدمی اس طرح سب گریں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد حضر عیسا ان کے ساتھی کو سے واپس شریف لائیں گے آخر حدیث ابھی ذکر کریں گے تو اس طرح ان کی موت ہوگی بہت ہی بری موت اللہ سہارے بہت ہی خراب موت ذلت والی موت انسان کبھی تمنا نہیں کرتا کہ میرے موت اس ہو جائے مسلمان تمنا کرتا کہ میں جہاد بے شہادت میں اسلام کے خاتر میری موت ہو جائے ایسے بستر پہ عام آدمی کی طرح مرنا پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ یعنی یہ کمزور اور کے موت ہے اس حضرت خالد رضی اللہ عنہ سو جنگ سے زیادہ اس میں لڑے اور کسی نے ہارے نہیں موت کہاں آئی اپنے بستر پہ موت سے پہلے افسوس کرنے لگے کہنے لگے میں نے سو یعنی اس سو موقع پہ میں نے لڑائی جہاد کی ہیں اور میرے بدن پہ ایک بھی جگہ خالی نہیں ہے جس میں چوٹ نہیں لگی ہر جگہ لگی کہیں تلوار کی چوٹ کہیں نیزے کے کہیں کسی بھی لیکن مجھے شہادت نہیں ملی میں یہاں جانور کی طرح یہاں مر رہا ہوں یعنی افسوس کرتے ہوئے ہوئے اپنے مستر پہ مر رہے تھے موت آتی ہے اپنی جگہ پہ انسان نہ موت سے ہم ہاں. وہ کتنا موت سے ڈرتے ہیں کوئی آدمی سفر نہیں کرتا ہے کوئی آدمی میں حصہ لیتا ہے بلی سے کا پتا نہیں کیا چیز سے موت اپنے وقت آئے گی اس سے پہلے نہیں تو اسی لیے وہ لوگ ایسی موت ان لوگوں کو ملی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا اور دوسری بات من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی فِي اللہ سبحانہ و تعالی ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے اور اسی میں ختم ہو جائیں گے اللہ کے رسول اتنے, اتنے ہی زیادہ مریں گے اللہ کے رسول دیکھیے کیا فرماتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین کے جانور اور مویشیل کے لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اور بہت ہی موٹا کیونکہ گوشت وہی لذیذ کھانا ان لوگوں کو مل جائے گا کھائیں گے اور اللہ کے رسول سا سنا فرماتے ہیں دوسرے حدیث میں جہازت عیسک ہے جہازت عیسا وہیں سے گے اور اترنے کے بعد کس طرح اتریں گے اس سے پہلے یہ حدیث ہے اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ابو سعید مرف ابو سعید فوتری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رجول یعنی جب کیا جا جاجود زمین پر رہیں گے اور اس طرف مسلمان لوگ کہاں ہوں گے طور میں تو مسلمان تنگ آ کر کیا کہیں گے حضرت عیساروں کے پاس پاس وہ مسلمان کہیں گے کون ہم میں سے کوئی آدمی اٹھے اور اپنے آپ کو شہید سمجھ کے نکل جائے کہاں جانا ہے جائے دیکھ لے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں تک کب تک رہیں گے چلے جاؤ کوئی چلے جاؤ دیکھ لو کہ حالات کیا ہے اور جب اترے جانے کے لیے تو سب کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا لیکن جب وہ بندہ کوہے طور سے اتر کے اللہ کے رتن پرما پتہ چل رہا دورہ جو مزار کے مقصد میں تناظر ہوتا ہے جیتوں گما اتار تو دیکھے گا سب مرے ہیں بابو مالاب بھائی انادی تو بولتا ہے چلاتا ہے چیختا ہے یہ ہمین اللہ ابشیر وطکفا کم ابوبہ کم ارے مسلمان جب اترے گا دیکھے امید کر کے ہم مریں گے وہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے لیکن اترنے کے بعد دیکھیں گے سارے لوگ مرے پڑے نہیں اس طرح تو چیخے گا وہیں دور سے کہے گئے مسلمان تمہارے اللہ عمان اور تعالیٰ تمہارے دشمن کو اللہ خود ہی اس کو خلو کو ختم کیے تم لو خوشخبری سن لو آ اتر جاؤ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام یہ حدیث ماتا کو اتریں گے اور ان کے ساتھی بھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے لیکن زمین پر ایک بالش بھی بھر جگہ یادوج کی لاشوں سے خانی نہیں پائیں گے یعنی اتریں گے لیکن کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کہاں کیوں اتنا لاکھوں کے تعداد میں لوگ پڑے ہوئے مرے ہوئے پاؤں رکھنے کی جگہ نے اور بھی انوں کے کیا ہے بدن بھی سڑ گئے بو آنے لگی اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر یعنی پھر یہ جگہ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے وہ بدبو رہے گی بدبو آئے گی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں گے نہیں تو دوبارہ کریں گے کہ اللہ یعنی اللہ ان کو ہٹا دو یعنی زمین کو صاف کر دو ہم لوگ اس کو صاف نہیں کر سکتے اتنا زیادہ تو دعا کریں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگ کو اٹھانے کے لیے کس کو بھیجیں گے دیکھیے ارے معجزہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی یہ ہو سکتا ہے آئے گا جنت کی صفت یہ جنت کی کچھ چڑیے کے صفت ہے اب پتا نہیں یہ چڑیے جنت سے آئے اللہ کے طرف سے یہ اللہ کو پتا ہے تو اسے اللہ کے رسول کرما تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی وہ پرندے ان کی لاشوں کو ڈھکا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں کہ جہاں کہیں گے اللہ سب تعالیٰ اور اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی یہاں تک کہ سے کسی باق کی ماند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گی بہت ہی خوبصورت زمین ہو جائے گی یہ بارش سے اور یہ مبارک بارش ہوگی اور یہاں تک یہ عجو مجو خدم اور دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ سلامت والسلام آئیں گے حضرت عیسیٰ علی تو اللہ کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے حال کیا اور حضرت عیسی کے حال کیا ہے بتا گیا کہ وہ لوگ ختم ہو گئے حضرت عیسی دوبارہ آئیں گے اور پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ سات سال تک تقریبا لوگ اچھے حالت پہ ہوں گے کتنا سال سات سال اور سات سال تک لوگ خیر اور آفیت میں رہیں گے ان لوگوں کا حالات بدل جائے گی اور اچھائی کی طرف ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسی سات سال ان کے ساتھ رہیں گے یا وہ لوگ ان کے ساتھ کچھ رہیں گے اور پھر باقی وہ لوگ خود گزاریں گے حضرت عیسہ کے توفات ہو جائے گی یا تو سات سال بعد یا کچھ سال بعد لیکن مسلمان لوگ سب سات سال تک رہیں گے کے کے بعد اس کے بعد اس کیا ہوں گے یہ حدیث سنو یہ پچھلے درخت ذکر کیا کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث حضرت عبداللہ من عمر کو سنین عجو جو کے بعد کہ لوگ سات سال تک رہیں گے دو آدمی کے درمیان کسی کے درمیان لڑائی دشمنی بالکل نہیں بحبت ہوگی ثم اور سب اللہ ہوگی اللہ کے رفل آگے پرماتے دوسری حدیث میں ثم قان ال زمین سے کہا جی کہی جائے گی امبی سمرات کی وردی براک یعنی زمین سے کہے کہ کہا جائے گا اللہ زمین کو حکم ہوگا اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک کوٹری کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے لوگوں کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا اور ایک رواج میں آتا ہے کہ یہ جو, جو, جو خود مریں گے لیکن ان کے اسلحہ نیزا اور پلوار اور سب کچھ موجود رہے گا مسلمان اس کو سات سال تک اس کو جلا جلا کے اس سے روشنی پیدا کرے گا وہ لوہا جلا جلا کے اتنا خیر رہے گا کہ لوہا جلا جلا کے وہ لوگ کیا ہے روشنی انوں کو ملے گی اور اس کے نام راحدی میں آتا ہے کہ اس وقت وہ سات سال اتنا مبارک ہے کہ کوئی موزی داور موضیل نہیں رہ جائے گا بچہ سانپ سے کھیلے گا انسان شیر کے پاس سے گزرے گا اور شیر اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا ایک ہی جگہ پہ لوگ شیر اور ایک ہی جگہ پہ لوگ اور بکرا پالا جائے گا اتنی نعمت ہے کہ صرف انسان نہیں صرف زمین نہیں بلکہ حیوانات بھی وہ خیر سے مستفید ہو جائیں گے یہ کب تک رہے گا سات سال تک پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اللہ صحت ایک ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے بھیجیں گے تو مسلمانوں کو ہر مسلمان وہ ہوا اور سانس ہوا لے لے گا اور جس کے وجہ سے اس کے روح نکل آئے گی اللہ کے رسول فرماتے ہوا چلے گی ٹھنڈی ہوا تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائے گی اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہی باقی بچے, بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی باقی لوگ اپنے آباد کے طرف جو بٹیں گے صرف موم لوگ بھریں گے اور اس کے بعد صرف کافر ہی رہیں گے پھر قیامت اٹھے گی اور کچھ نشانات اسی کے بعد نکلیں گے اور کچھ نشانات اسی کے درمیان جو چاروں ہم نے ذکر کیے اسی کے درمیان نکل آئے گی چاروں ذکر کیا گیا مہدی دجال حضرت عیسیٰ کے نزول اور یا یہ یا جو جو باقی ساتھ ہی ان اگلے درس میں ذکر کریں گی دوسری ہوا سے سارے لوگ مریں گے اور کافر لوگ صرف رہیں گے اور ان لوگ پر قیامت اٹھے گی لیکن یہ آخری حدیث میں پڑھ کے کر ختم کرتا ہوں یہاں کے فرماتے ہیں کہ عجوج محجود کی تعداد کتنا ہے اور یہ حدیث تو پڑھیں گے اس میں دلیل ہے کہ یہ اپنا آدم کے اولاد میں سے اور دلیل ہے کہ اور دلیل ہے کہ کافر میں جو اکثر لوگ جائیں گے وہ یازیز کے جماعت سے ہوں گے حدیث سن اللہ کے رسم ابو سعید خدری کے حدیث مرقوب ہے کہ حضر اللہ کے رسم المت بخاری میں اللہ کہیں کہ قیامت کے دن یا آدم کے آدم تو کہے کہ لبئی کو خی ربی کہ اللہ لبئی علی میں حاضر ہوں میں جلدی حاضر ہوں اور سارے خیر تمہارے ہاتھ میں جامت کے دن اللہ اس طرح عرض محشر میں کہیں گے پھر اللہ کہیں گے حضرت آدم سے کہ اخرج اخرشدہ النار یعنی سارے تمہارے اولاد یہ پورے انسان لوگ کھڑے ہیں جہنمی لوگ کو الگ کر دو ان میں سے تو کہیں گے اللہ ممب اخنار کہ جہنمی کون لوگ ہیں یعنی خود نے اغیر نہیں معلوم ہے تو اللہ فرمائیں گے مین کل الفل تسین سیم سوچو ہر ہزار آدمی میں ایک نجات پائے گا اور نو سو ننانوے ہلاک سوچو کتنا لوگ مومنٹ اس لیے آج کل کوئی برائی کرتا تو کیا کہتا ارے سارے لوگ کرتے ہیں صرف آپ ہمیں نصیحت کرو گے سارے لوگ غلط ہے اور تم صحیح ہو بھائی نو سے ننانبے جہنمی ایک جنتی یہ سارے انسان سارے جتنا کائنات سب سنیں گے اور سب پریشان ہو جائے گے اتنے ہی پریشان ہوں گے اللہ کے رفو کر سفید ایک چھوٹا بچہ سن کر وہ بڈھا ہو جائے گا اور اس کی حالت بدل جائے گی تو ہو جائے گا تو کل حملی حملہ اور حمل والی عورت اس کا حمل سابق ہو جائے گا اور آپ دیکھو گے کہ سارے لوگ ایسے بے ہوشی اور ایسے لگ رہا کہ نشے میں ہیں لیکن وہ لوگ نشے میں نہیں ہیں لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے یہ سن کر سب پریشان ہوں گے تو سب کہیں گے کہ کون ہے وہ بچنے والا ایک کون ہے ہزار میں ایک آدمی بچنے والا وہ کون ہے یعنی سب کہیں گے ہم نہیں بچیں گے سب مایوس ہو جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ارشیرو خوشخبری ہے اللہ کو دوبارہ خوشخبری دیں گے کیا ہے جول یعنی اس کے حساب اس طرح ہے کوئی جہنم میں جو جائیں گے لوگ اس میں سے ہزار یاجوج و معجوج کے لوگ ہیں اور ایک اسی امت کے ہیں یعنی اس امت یا باقی جتنا انبیاء کے باقی لوگ ہیں یعنی اللہ فادر دو بتائے جور قوم انہوں کے نسل بہت جلدی بڑھتا ہے اور باقی انسان کے جو نسل ہے اللہ برمتی کہ جہنمی جو جائیں گے اس میں ایک ہزار اس طرح ہوگا کیونکہ باقی لوگوں سے ایک اور یاجوج معجور میں سے ہزار تو جہنمی لوگ اکثر کہاں سے ہوں گے یاجوج معجور کی قوم سے تو مسلمان کو سکون ملے گا کہ الحمدللہ چلو ہم لوگ تو بچے بچنے کے زیادہ انکار لیکن اس وقت جو کافر ہے کو تو بچنے والا نہیں ہے اللہ پر عمل کروائیں گے اور اس امت اکثر بھی ویسی اکثر کافر ہے اس امت یا عام امتوں میں اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنتی لوگ کم ہوں گے کتنا جہنم اور کتنا جنتی یہ جب انشاءاللہ جنت اور جہنم کے مسائل ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے یہاں پر اختتام کرتا ہوں اللہ سے دعا کہ کے اللہ سبحانہ ہم لوگ کو ہمیشہ نجات ہم کو عطا کرے اور ہم کو عذاب سے اور فتنوں سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه